اللہ عربیوں محجوبون نسو سے قرآن و حادث متوارا دال خدی مانی کے باپ کی رت و متروبانی چاول من منکر دے دینا عقل و جبئی مقابل دن سوس رہا ہوگی کی کے محاضات محزاد تھے دمر عید نمبر سرسرا جو مہازات رشی عہدا صفت صاحب اللہ دین نمن پورشا کمروادی ودا کے دو رضا اللہ راور فتح فدی کے نئے تو رضا اللہ نامف مقابل کی عقل ترجمہ قبل ایادو صرف اور صرف داقل دا نسبیل کیس نس نس کی تعویل کو دال تعویل پہ نس کی دوج تار سے آخر نہیں او کئی محدسین علامات عقل دوجنا نکھمات اس بات کی مرتب بھر تلو بانی رویت بانی نسبوت دوریت دا اللہ با قلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوسا نفر ذرا منار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وین قدر سومئی سوال دسواللہ سے مشفی لیلت بر دا نیرت آرب آشانہ تا نیرت نفر نفر نفر نفر نفر لے جیتا سومئی دیکھ پدر اپنا قصن چیلی تاسو دا سومئی دا بیان وجہ الشبا فکیفت دوریت کی اندی صرف فرحف جالا تو جامن پھر ہوئے تھی پہلی سطح تم اللہ تغلب آلہ قبل گڑھ بیٹے رہا تھا میرے دل میں ممکن نہیں بھی میں نے بھی نبی رسام مخلوق قلعہ چیزوں کو رچا کی روحت کی, کی صحیح جہاں رد اللہ کی مشرت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق)> فِي روية الشامل الزهير بالله فى سحابة خارج اللّه خارج الغمر جالة الفدل إلا تسحابة خارج اللّه خارو الله بي نصف يبيه فى سحابه فى سحابه فى سحابه لذلك مضح شبيب الزحمة لكه لا عيب فيهم غير أن نسيبهم بهن فرروا من قراء القطايب حتى سنع موسى إسمائيل قبيل رزينا رعو خيالي إن موسى فردك دع قاد اشتاع الله فردك نشتري قبيل رعو خيالي صفت دع بي رزين اختلاف دا الفاظ کے بھی زاندہ بھی. خدرہ پتس حال کی متفرد بھی کی اور سوکو بھی. وما اختلافرے نشانہ بدون دردر حاملہ کو مخلوق کی رازشتہ دن ارے میرا خبر اور مخلین سمزاحم نے مخلین مقصد متفق مساف عبید البلا دی کے فریدر سے مخلوقات جسے حامد رضی اللہ کو ڈیر آزم دین مخلوقات میں دا شان ہی محبو اللہ انل ملک این الجار وابدار دادا سرکشان ادامی میں قورت جباری متخبر قون کے تخبر مناسب سہوا ستنا سبکار باپ رتہ لکھ بھشان دی عبد مخلوق واری دان دویم روایت ہم تو دی خبریں دے دان دا بابر اندر جہ ہے سرخلیہ تا میں صفات اللہ شو مائرو کی بشاری ہے حد سن لگانا بھی نہ نظر میں صفات اللہ دے خماروں کی بشاری ہے اندے کی مراد پجہو یوبانی